أصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السمي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا شادك الله العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل ارشاد اگر اس کی دس پہلی آیاتیں اور دس بعد والی آیات کی تلاوت کی جائے تو کتنے دجال سے محفوظ رہنے کاف ہمارے جمعے کا درس اس میں بھی چل رہی ہے تو پہلی آیات انشاءاللہ وہاں اور یہ آخری آیات شاہرمایات کیا پھر گمان کیا ہے سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو کافر ہیں کہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اولیاء بنا لیں گے ہم نے جہنم کو کافرین یا کافروں کے لیے مہمان گاہ بنایا ہے سب سے پہلے جو بات یہاں سمجھنے کی وہ یہ کہ اولیا اس کو کہتے ہیں ولی کہتے ہیں کارساز کو کام بنانے والا مدد کرنے والا مشکلات حل کرنے والا آسانیاں پیدا کرنے والا گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ولی الام اور جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اولیاء امور تمہارے معاملات چلانے والا کام بنانے والا مشکلات دور کرنے والا جس کی طرف تم مشکل میں رجوع کرو وہ فائنینشیل ہو یا کوئی اور کسی قسم کا کرائسس ہو تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمام معاملات میں اللہ اللہ ولی اللہ دینا من, اللہ مومنوں کا تار ہے جب بھی تمہیں رجوع کرنا ہے تو اللہ سے کرو کوئی مشکل آئی ہے تو اللہ سے رابطہ کرو اور وہ ہر قسم کی مشکلات کو حل کرنے پر اور ان کا کوئی سبب پیدا کرنے پر قادر ہے یہ ایک بہت بڑا سہارا ہے اور یہ اللہ تعالی سے جڑے رہنے کا ایک سبب بھی ہے اللہ سے بندے کو جو چیز جوڑے ہوئے ہے وہ احتیاط اور محتاجی اور ضرورت ہے جب تک بچے کو ماں باپ سے ضرورت ہوتی ہے بچہ ان کا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے بچہ جڑا رہتا ہے ابھی آواز جس دن بچہ اپنی کمائی کرنے شروع لگ جاتا ہے اس دن اباؤ سے روکے سین میں مت جانا کہتا ہے پیسے میں اپنے خرچ کرتا ہوں کہہ سکتے ہو سکتا ہے ہمیں سے بھی کسی نے یہ بات کہی ہو سازی سازی جب جوانی اور تنخواہ جیب میں آتی ہے تو ڈبل بوسٹر انجن لگ جاتا ہے پھر باپ کو سوچ سمجھ کے روکنا پڑتا ہے صاحب رات کو دو بجے کہاں سے آ رہا ہوں جاؤ میں اپنی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں آپ یہ پوچھو میں کام پہ گیا ہوں نا. کام کرنے کے بعد میں آزاد ہوں کہیں بھی جاؤں تو جب آدمی ضرورتوں سے تھوڑا سا باہر ہو جاتا ہے تو پھر خود کفیل ہو جاتا ہے سیلف اسپانسر اسی لیے ہوشیار کہتا ہے کہ بندہ بنا رکھا ہے مجھ کو احتیاج نے ہو جاؤں بے نیاز تو اب بھی خدا ہوں میں یعنی مجھے اگر خدا سے بندہ کسی چیز نے بنایا تو مجبوری ہے میں محتاج ہوں اگر میں بے نیاز ہو جاؤں اور سیلف اسپانسر تو پھر میں بھی خدا تو اللہ سے بندے کو جوڑے رکھتی ہے ضرورت اللہ کہتا ہے تمہاری ساری ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں جس کو بچے دیتا ہوں میں دیتا ہوں میں و میں او مجھ سے رابطہ کرو شفا میں دیتا ہوں نبیوں کو بھی میں نے دی ہے اولاد میں دیتا ہوں نبیوں کو بھی میں نے دی ہے مشکل میں کام میں آتا ہوں نبیوں کے بھی میں آیا ہوں تو یہ اس لیے کہ جب ہم اللہ کے سامنے بار بار جاتے ہیں تو ایک ربط رہتا ہے وہ جو آم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہراج میں پچاس نمازیں ہو گئی پھر پلٹ کے گئے پھر وہ چالیس ہو گئی پھر پلٹ کے گئے پھر وہ تیس ہو گئی یہ کیا ہے بار بار جا رہے ہیں تو ایک بہانہ ہے جانے کا تو بندہ جب اپنی احتیاج رب کے سامنے رکھتا ہے تو ایک ضرورت ہماری ضرورت ہے وہ غنی ہم فقیر ہیں یا سن تم فکارا تم فقیر ہو ممتاز ہو جب آدمی اپنی ضرورتوں کے لیے دیگر چینل پا لیتا تو رب سے دور ہو جاتا دیکھیے آدمی کو اگر صرف مدیر ایک چینل ہے مدیر سے جا کے چھٹی پاس کروانی ہے تو آدمی کو پھر سلوٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اگر نیچے کسی کو کاغذ دے دیں اور وہی وہ کام کروا کے لے آئے تو پھر وہ مدیر کا منہ نہیں دیکھتا کبھی بھی اسی طرح جب نیچے ایجنٹس آپ کو بچے بھی دے دے شفاف بھی دے دے کوئی یہ کر دے کوئی وہ کر دے کوئی آپ کی دستگیری کر دے تو پھر آپ اللہ کے سامنے کیوں جائے گا کام تو آپ کے نیچے سے ہو گئے اور بندے کی عادت ہے کہ جہاں پھنسی ہے ضرورت وہاں سلوٹ کرتا ہے یہ بندے کی کمزوری اسی لیے اللہ نے فصوبہ اللہ جی بےآدیگی ملا کو لکھائی اس نے ہر چیز کی مقالید اپنے پاس رکھی لہو مکالی جو سماوات سارے قلم دان حکومت بنتی ہے تو قلم بٹتے ہیں یہ وزیر تجارت ہے یہ وزیر خزانہ یہ وزیر خارجہ یہ فلاں فلائیں قلم دان بٹتے ہیں اللہ نے فرمایا میں نے تمام قلم اپنے پاس رکھے ہیں لہو مقالید السماوات سماوات کیوں رکھے ہیں کہ میرے پاس رکھ ذرا چہرہ کراؤ مجھے جب میرے سامنے آؤ گے تو لازمن اپنے گریبان میں منہ ڈال کے آؤ گے کہ میں نے کیا کیا, کیا؟ میں جا تو رہا ہوں میں نے کیا کیا نماز میں نہیں پڑھتا روزہ میں نہیں رکھتا ہر برا کام میں کرتا ہوں لہذا تم نہ ہواؤ گے تو ہوگے کم از کم اس دن کی نماز تو پڑ گیا ہوگے لیکن جب تم نیچے ڈھونڈ لوگے کوئی پتھر لے کے پتر دے دے گا تمہیں تو پھر تم نے نماز تھوڑی پڑی لہذا ولی جو ہے اللہ ولی اللہ نام اللہ ولی ہے مومنوں کا یو خر جو مومن ظلمات نور, وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ہوتا ہے بہت سارے اندھیرے شیر کا اندھیرا ہے جہالت کا اندھیرا ہے کفر کا اندھیرا ہے ڈھیر سارے اندھیرے تو اللہ ولی ہے اللہ کا ساز ہے تو فرمایا کیا یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو کارساز بنا کے فلا پا جائیں گے میں نے ان کے لیے ٹھکانا تیار کر کے رکھا ہوا سنوار کے رکھا ہوا ہے آکدنا جہن نا مل کافری نوزا ہم کافروں کا کوئی اب مہمان آتا ہے سب سے پہلے آپ کمرے میں بٹھاتے ہیں اے سی ہم ہی کرتے ہیں گرمی سے آیا بھائی وہ ہوتا ہے نوزل ٹھنڈا پانی پیش کرنا اللہ نفرمائن میں نے ان کو جب سب سے پہلے یہ عبارت ہوں گے نازل ہوں گے تو سب سے پہلے اے سی نہیں چلانا کیا کرنا ہے وہ پانی وہ چھوڑی جائے گی تو کس وجہ سے اس لیے کہ انہوں نے کارساز دوسروں کو بنایا تھا لہذا زندگی بھر اللہ کے در پہ یہ آئی نہیں جہاں بھی مذہب میں ہوا ہے خلفشار آیا ہے وہ یہیں سے آیا ہے کہ کچھ نیچے جو اللہ کے پیارے ہیں مثلا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر شمس صاحب کے قریب ہوں بچہ داخل نہیں ہوتا جی ٹیسٹ کیا بچہ فیل ہو جی اکاری صاحب یہ کام کروا ہیں اگر سارے کام کاری صاحب کرنا نیچے سے شروع ہو جائیں گے تو وہ اسکول کے ایڈمنسٹریشن کو کیا سمجھیں گے انہوں نے دیکھ لی مسجد بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندے کا کام بندہ بنا دے نیچے سے تو پھر اللہ کے سامنے کیا جانا ہے یہی سے ساری گڑبڑ ہر مذہب میں آئی ہے جس مذہب میں بھی اولیاء چنے گئے ہیں نیچے کا صاحب چنے گئے وہ اللہ کے پیارے ہی چنے گئے جنہوں نے گاڈ مدر بنایا حضرت مریم کو وہ اللہ کی دشمن نہیں انہیں پتا ہے یہ اللہ کی چنی ہوئی ہستی ان اللہ کی و طہرہ حضرت عیشان کو خدا کا بیٹا بنا دیا تو اللہ کے پیارے اسی طرح مکے والوں نے بھی جن کو وہ تین سو ساٹھ جو رکھے ہوئے تھے حرم کے اندر وہ اللہ کے دشمن نہیں انہوں نے رکھے ہوئے تھے اللہ کے پیارے رکھے ہوئے تھے لیکن قرآن جو بات کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی اللہ کا کتنا بھی پیارا ہو مگر رہتا اللہ کا بندہ ہے اور اس کی ضرورت بھی اللہ پوری کرتا ہے وہ خود بھی سیلف اسپانسر نہیں ہے جو اپنی ضرورتیں بھی خود پوری نہیں کر سکتے ابراہیم کو بیٹا چاہیے تو رو روکے ہم سے کہہ رہا ہے رب حبلی منت اس کا ضروری ہے صحیح رب حبلی من الصالحین زکریا کو چاہیے تو ہم سے لا لیا بنانے کا جہاز ربا کالا ربری ملنا شفا چاہیے تو درخواست ہمارے آگے کرتا ہے تو جن کو تم سمجھتے ہو کہ لے کے دیتے ہیں وہ خود یہاں آ کر کر رہے ہیں کالو یا درون راگا سے ڈٹ کر ایک جگہ ٹک کر بعض فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ جی ایک نے نہیں سنی مثلاً ایک میں داخلہ نہیں ملا تو دوسرے میں چلے ٹھیک اچھا نا سب بورا اسکول سے سرٹیفکیٹ تو دے گا نا اگلی کلاس کا لیکن اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہتا تو دیتا تو میں بابا شادی شہید سے لے لوں گا را وہاں ون ونڈو سروس اگر وہاں سے ریجیکٹ ہوگا تو کوئی بھائی کا لا تمہیں میں بچہ نہیں دے سکتا کوئی تیری دستگیری نہیں کر سکتا لہذا جب دوسری کھڑکی ہوئی نا ایسا ہوتا نا چار کھڑکیاں آپ گئے امیگریشن کے کاؤنٹر پر کہیں بھی تو دیکھا یہاں دس آدمی ہے گنا سات والی میں آٹھ ہے تو آپ وہاں سلپ ہو گئے اچھا جب دیکھا کہ یہ دس والی تو چل رہی ہے یار یہ آٹھ والی ہے تو آٹھ لیکن چل نہیں رہی آگے بندہ کوئی بیٹھا ہو پھر آپ سلپ ہو گئے اس میں آگے پھر یہاں بھی دیکھا سائڈ والے کھڑکیاں بدلتے رہتے لیکن اللہ کی کھڑکی واحد کھڑکی ہے دے بھی تو بھی نہ بھی ہونی ہے تو وہیں سے ہونی ہے ہاں بھی ہونی ہے تو را را رنگ بند اور ڈر ڈر کے پتہ نہیں ریجیکٹ ہی نہ ہو جائے یعنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے دیکھا دیا ہے اور اب وہ کرے گا اس نے کہا نا جی وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے کہا کہ دعا کریں یا بارش کروا دیں اس طرح نہیں ہوتا وہ بھی ڈرتے رہتے تھے اس لیے کہ دعا درخواست ہوتی ہے حکم نہیں ہوتا حکم ماننے کے لیے دیا جاتا ہے اور درخواست ریجیکٹ بھی ہو سکتی کسی کی تو کارساز جب بھی چنا گیا کسی کو تو پھر اللہ دور ہوتا گیا اور بندے کا اسی طرف رجحان ہو گیا آپ دیکھتے ہیں دکاندار جو ہوتے ہیں دیہات میں تو جب بچہ کوئی چیز لینے آتا ہے اماں آپ کو زیادہ تر پتا ہے کہ بچے کو بچہ جاؤ یہ سب چیز دیا یہ اپنا چیز دے اپنا چیز دے ہو, گھر سے بیچ ہے دکاندار جو سیاح ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے بچے کو چیز پکڑاتا ہے ساتھ تھوڑی دیے کافی بھی پکڑا دیتا بچہ جب دیکھتا ہے دکان سے کافی ملتی ہے وہ دو چار دفعہ جب ٹافی کے لیے آتا ہے تو اس کا رجحان ہو جاتا ہے دکان کی طرف جانے بوجھے بھی جاتے اگر آپ نے کہیں ایک جگہ شیشہ لگا دیا ہے روز آپ وضو کرنے کے بعد وہاں جا کے کنگی کرتے ہیں دارے کو دس دن بعد مہینے بعد دو مہینے بعد آپ وہ شیشہ اٹھا کے دوسری جگہ لگا دیں آپ اٹومیٹک پہلی جگہ چلے جائیں پھر آپ کو خیال آئے گا شیشہ تو بدلی ہو گیا جب بچے کا رجحان ہو جاتا تو سردار ٹافی ہٹا لیتا اس میں یہی آنا اسی طرح جب آدمی کا رجحان ان کا سازوں کی طرف ہو جاتا ہے نا دوسروں جو آرٹیفیشل ہوتے ہیں جلی دو نمبر تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے تو کہتا کہ آپ ہی کروا دیں جو کروانا ہے توبہ کر دیئے تو آپ کریں ہم کو تو توبہ کریں ہم نے تو آپ سے کام کروانا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے سوا کوئی کا ساز نہیں اللہ ہاں کر دے تو پھر فرآم کو بھی موسا پالنا پڑتا حالانکہ مارنے کے لیے پھر کتنے بچے مار دیے لیکن جب اللہ سینکشن دے دے ہم موسا کو لوٹا کے لائیں گے اتنا رات دو تو پھر ہم کو پالنا کرے اللہ اوکے کر دے تو پھر آپ کا دشمن بھی آپ کا کام کرے گا اللہ نہ کر دے آپ کا دوست آپ کا والد بھی وہ کام نہیں کر اس کے کاغذوں میں نہ ہو جائے تو ہر جگہ نہ ہی ہوتی رہے اس کے کاغذوں میں ہاں ہو جائے اسباب جڑتے چلے جائیں گے اس لیے کہ وہاں سے آپ کو پتا ہے جب کاغذ نیچے سے ریجیکٹ ہو جائے مدیر کے پاس لے جائے دے نیچے کاؤنٹر والا اعتراض کر سکتا کہ ابھی میں نے ریجیکٹ کیا تھا جب اللہ تعالیٰ اسے کر دے تو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ایسے کیوں اور ایسے کیوں آنکھیں بند کر تو ایسے کر دو اس لیے کہ بندوں کے دل اس کے ہاتھ میں اگر فرآم کے دل کو اس نے ایسے کر دیا جس کو قتل کرنے بیٹھا تھا لے کے پالنا شروع ہو گیا تو باقی تو پہلی بات یہ کہ کارساز صرف اللہ بدلا یہ بات کیوں ضروری ہے اس لیے اگر مومن جو کام کرنے چلا ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے اس میں بار بار اسباب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں بار بار ہمارے ساتھی ہی تھوڑے ہیں دشمن کے ساتھی بہت زیادہ ہیں وہاں اسلحہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس اسلحہ بہت کم ہے ان کے پاس میڈیا پاور بہت زیادہ ہے ہمارے پاس کم ہے یہ اسباب ادھر سے جب آتے ہیں تو پھر وہ فراؤن کے جادوگروں کی طرح آ کے ڈراتے ہیں اتنی سب مہرین ہیں ان کے پاس ہمارے پاس کوئی نہیں ہے فلاں چیز اور اپنوں کی طرف دیکھ کر اسباب تھوڑے نظر آتے اگر توکل اسباب پر ہو تو بندہ ڈسہارٹ ہو جاتا لیکن جب توکل رات پر ہو تو پھر آدمی کے اندر نامرزی کبھی نہیں آتی اس کی ہمت کبھی نہیں ٹوٹتی جب ادرت طالوت لشکر لے کے نکلے اور اس کا جالوت کا لشکر جولیٹ بہت بڑا لشکر تھا اور وہ خود بھی لوہے ڈوبا ہوا اور اس کا لشکر بھی ویل well ایکوڈ تھا تو وہ جو لوگ کمزور ایمان والے تھے کہنے لگے تالوا تعالیٰ بے, بے جالوس اب جلود ہم جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ہماری کوئی طاقت ہی نہیں رشیا گسا تھا افغانستان میں بڑے بڑے دانشوروں نے دیکھا سپر پاور ہے اس کی ہسٹری ہے جہاں گسا وہاں سے نکلا نہیں ہے کیا پی کیا پی کا شوربا تو لوگ کھڑے ہو گئے اس کے سامنے لیکن تاریخ نے کیا دیکھا وہی سپر پاور گری ہے تو وہاں گیری ہے اور وہ آخری الفاظ جو ان کے جنرل نے نکلتے ہوئے دریا آپ کے فر پر کہیں وہ کیا آج اگر پوٹین بھول گیا ہے اور وہ دوبارہ ٹرائی آب ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے پھر مینا چاہتے امتحان تو ویلکم تو انہوں نے کہا قال اللہ دین یا دونوں ملاق ہوا وہ لوگ جنہیں اللہ سے ملاقات کی امید تھی جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے انہوں نے کہا من کیا کہا کمفیت ولہ تھا کتنے تھوڑے گروہ بڑے گروہوں پر اللہ کے عزم سے غالب آئے اور اللہ صابروں کے ساتھ ڈس جانے والوں کے ساتھ رضو میں یہی سبق دیا گیا اس عجاب تم کثرت ہو کم جب تمہیں اپنی کثرت بڑی بھائی اٹریکٹ کیا تمہیں کہ بارہ ہزار کا لشکر تیس کے رکھ دیں گے ہم بنو ہو جم کثرت ہو کم اللہ نے کہا ٹھیک ہے صاحب یہ بارہ ہزار بندے ہیں اسلح بھی آپ کے پاس بہت سارا ہے جائیے بسم اللہ جا کے لڑیے حوازن کو کچل دیجیے اللہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لی سبق دینا مقصود ولہ سرا کوئی ملا فیم کر سرا ہم نے تمہاری بڑی جگہ مدد کی اور تمہیں غلبہ دلایا آج مکہ فتح ہو گیا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو وکل ہم پر تھا آج بارہ ہزار بندہ جڑ گیا تو تم کہتے ہو آج ہم بارہ ہزار ہمیں کون شکایت دے سکتا ہے جائی ہوئے لڑیے بسم اللہ فرمایا فلام تو مجھے آن وہ کثرت تمہارے کام نہیں آئی وہ بابت عالم آپ کو بیمار زمین گسرت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی سما بن نہیں تم مطبرین سے تم پیس دے کر بھاگ پڑے سماض اللہ سکین پھر اللہ آگے اس نے کہا اپنی کسرت کا حال دیکھ لیا اب ہماری نزرت کا بھی دیکھ پلٹ دیا کم منفیتم کثیر بندہ مومن اپنے اسباب کو دیکھتا ہے اسلحے کو دیکھتا ہے تعداد کو دیکھتا ہے مگر جب اس کو زرد دیتا ہے اپنے رب کی نصرت کے ساتھ اپنے رب پر ایمان کے ساتھ تو وہ ڈھیر ہو جاتا میرا رب میرے ساتھ جب رب میرے ساتھ ہے تو اس کی اپروچ بڑے دور تک لڑکا پر میں آپ آتا ہوں اسلامیہ سے وہ اللہ نے وہاں سے ہتھیار وہاں سے وار کیا ان پر جہاں سے انہوں نے دمان نہیں کیا تھا اللہ نے دل پر وار کیا مومن کے پاس جو سرپرائز ویپن ہے دشمن کے خلاف وہ اللہ پر ایمان ہو اس کا توقع ہے یہ بات وہ جو پینسٹھ میں ہمارے لاہور کے اندر آ کے دشمن ریٹریٹ ہو گیا اور بعد اس کا کورٹ مارشل ہوا کہ صاحب آپ کے پاس اتنی نقلی اتنا اصلہ دشمن کے پاس یہ تھا آپ نے لاوفاتہ کیوں نہیں کیا تو اس میں اس نے جو سٹیٹمنٹ دی کتاب میں وہ چھپ چکی ہے اس پورٹ کے اندر جو اس اس اس نے نے سٹیٹمنٹ اپنی میں وہ بات کہی ہے کہ صاحب جو میں نے اسٹریٹجی بنائی تھی نقشہ آپ کے سامنے دنیا کے جتنے بھی جنگی ماہرین ہیں ان کے سامنے اس نقشے کو رکھیے اور پھر بتائیے کہ جنگی ٹیکٹیک کے حساب سے کہاں حامی ہے میری کہ یہاں آپ نے جو ہے وہ توپخانے کی کور نہیں دیا یہاں آپ نے فضائیہ کی نہیں دی یہاں آپ نے ٹینک کھڑے نہیں کیے یہاں آپ نے جو ہے انفینٹری کو آگے نہیں بڑھایا جہاں میری خامی ہے ٹیکنیکلی وہاں مجھے بتائیے اور اگر ہے تو مجھے آپ شوٹ کر دیجئے لیکن اگر یہاں خامی کوئی نہیں ہے جو جذبہ خود لوگوں کے پاس تھا میری فوج پہ نہیں تھا وہ میں کہاں سے لے کے آتا دشمن مار کھا کر جز افغانستان میں بھی جذبے نے مار دی اصلے میں نہیں دیکھے وہ جو کٹنے والے سر تھے نہ وہ امریکہ دیتا ہے سر کوئی اور دیتا ہے آپ کو وہ کٹنے والے سر ایمان دیتا ہے اسلام دیتا ہے بیس لاکھ تیس لاکھ جانے گئی ہیں وہ ماؤں کے لال سے بڑے پیارے تھے کچھ عورتوں کے شوہر تھے بڑے عزیز تھے کچھ گرانوں کے سپانسر تھے کفیل تھے وہ لوگ کس نے کٹایا دشمن نزلہ دیتا ہے کٹنے والا وہ زلام تو کیا ہوتا لڑنے والے آپ کے آگے مسلمانوں نے کیے تھے اپنے بھی زیادہ چھوڑ کے یہ سب بتانے والا دیکھتے ہیں جو بھی الائنس بنتا ہے بغیر کسی دینی جماعت کے نہیں بتاتے کیوں انہیں پتا ہے یہ جتنے بھی سیکولر پارٹیوں کے ممبر ہیں یہ پرمٹ اور پلاٹ کے لیے جڑے ہوئے ہیں سب ممبر کے لیے تو جڑا تو دینی جماعت کا لگا گولی اگر کھانی پڑی تو یہ کھائے گا لہذا کوئی اتحاد نہیں بن سکتا جب اس میں شام الورانی تھا یا ہماری جماعت یا فلاں جماعت دینی جماعت کوئی جیسا وہ شامل نہ ہو اس لیے کہ خون دینے والا مجموع یہاں ملتا ہے ادھر نہیں ملتا تو جو کام ہم کرنے چلیں اس میں اللہ پر توقع سب سے بڑا آپ کے پاس اسلح ہے اگر وہ نہیں ہے آپ نے کار سانس رستے میں چنے ہوئے کچھ ایجنٹس دو نمبر کام ہے تو وہ کبھی بھی توڑ نہیں چڑھے کبھی بھی آپ بننے نہیں لگیں اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ اگلی بات کو رب حکم بلا سائی نال کیا ہم ان سے کہیے کہ کیا ہم آپ کو وہ لوگ نہ بتائیں جنہوں نے املوں غا... کی منڈی میں گھاٹے کا سودا کیا ہم اس وقت منڈی میں ہیں دنیا دنیا ایک منڈی بازار اور یہاں املوں کا سودا ہو رہا ہے آپ ٹائم بیچتے ہیں فلم دیکھیے تو ٹائم بیچا ہے مسجد میں بیٹھ کے قرآن کا پارا پڑھا تو ٹائم دیا وہاں آپ کے پاس ٹائم ہے کیپٹل کیا ہے جب جبھی آپ بازار میں جاتا ہے مارکیٹ میں جاتا کوئی چیز لے کے جاتا ہے پاس ہوتے پیسے تمہارے پاس کیپٹل کیا ہے ٹائم وقت کہاں دیتے ہو فیصلہ قیامت کے کا تو گھاٹے دن ہوگا تم نے بلک سرین اعمال کی منڈی میں گھاٹے کا سودا کرنے والے ہم تمہیں بتائیں اللہ رسول کہتے ہیں نبے حکم ہم بتائیں تمہیں اللہ جین حیات دنیا وہ لوگ جن کے تمام اعمال دنیا ہی کی زندگی کے لیے تھے ساری صحیح یہاں کے لیے یہاں کے مکانات یہاں کے پلازے یہاں کی دکانیں یہاں اسکیفے سننا ہے یہاں بزنس کرنا ہے یہاں پلان ہے یہاں کی گاڑی ہے ان کا مسمان نظر دنیا رہی ان کا تال اور جب دنیا سے گئے تو سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے کبر کے لیے اس نے کچھ تیار نہیں کیا تھا آفت کے لیے کچھ تیار نہیں کیا تھا جو کٹی کمائی کی تھی دنیا میں کی تو جب گیا تو چھوڑ کے آپ اس آدمی کو کیا کہیں گے جو یو اے ای میں پچاس یا ساٹھ سال لگا دے اور جب یہاں سے بھیجا جائے آؤٹ کیا جائے اس کو ڈپورٹ کیا جائے بندہ جب دنیا سے ہوتا ہے تو ڈپورٹ ہوتا ہے اپنی مرضی سے کوئی نہیں کہتا کہ صاحب میری ساری تمنا پوری ہو گئی ہیں آئیے میرا ویزا کینسل کر دیے نہیں جائیں وہ بہادر شاہ پور بھی کہتا کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بس اتنی جگہ کہاں ہے دل دارودار میں اس کی بھی ابھی حسرتیں باقی نہیں بادشاہ تھا پورا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اس کے ادب کا اس کی نہیں پوری ہوئی تو ہمارے جو چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں کام کرتے وہاں پوری ہوتی جب بھی بندہ ہوتا ہے ڈپورٹ وہ بندہ ساٹھ سال ہی ہوئی میرا کہ ایک کچھے میں رہے میں ڈپورٹ کر دیا جائے تو کوئی کہے گا کہ یہ نبے ہزار کی اکوموڈیشن میں رہتا ہر سال نئی مرسیڈیز بی ایم ڈبلو گاڑی اس کو ملا کرتی تھی جس کے بچے بنا اسکول میں پڑھا کرتے تھے اب یہ جتنی چیزیں گنوائیں گے یہ سارے اس کے بے بےکوفیوں میں اضافہ کرے گی کتنا بڑا بےقوف ہے یہ کچھ ملا ہوا تو پھر بھی کچھ نہیں کہ بندہ دنیا سے ڈمپورٹ کیا جائے دو کپڑوں میں تین روپے گز کپڑا ہو تین دنوں کا گز پتہ چلے یو اے ہی میں رہ کے آئے بیس سال وہاں لگائے دس سال سودیا میں لگائے پانچ سال لیبیا میں لگائے بڑی محنت کر کے آیا فلافہ ہاں جاب پہ کام کیا پتہ چلے کہ قبر کے لیے نہ روشنی کا ایک بلب بھی کوئی نہیں ہے اندھیری نگری ہے کوئی وہاں تھا مان مونس کا نہیں کیا اللہ مان اس وقت آتی تھی قبری اللہ قرآن کی قبر کی की میں قرآن کو میرا مونس بنا बना کوئی مونس اس میں نہیں چنا یہاں کوئی اے سی کا नहीं نہیں کیا ہے کوئی ٹھنڈک کا नहीं نہیں کیا کوئی کھڑکی نہیں کھلوائی ہے اس لیے کہ اگر جنت کی نہیں کھلوائی تو دوسری فری میں ملتی ہے آپ کو پتا پاکستان میں اگر آپ اپنا وکیل نہ کریں تو سرکار زبردستی اپنا دے دیتی کاروائی چلانے کے لیے اگر جنت کی کھڑکی نہ کھلی قبر میں تو دوسری سرکار کھول دیتی وہ سرکاری مل جاتی ہے قبر کیا ہے روزہ تم میں ریاضت جنا اور النار آگ کے گڑوں میں سے ایک گڑا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جی تو ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ جن کی صحیح دنیا میں ہی دنیا کے سامان کے لیے دنیا کی متا کے لیے دنیا میں اچھے طریقے سے رہنے کے لیے نرم گدیلے ہوں اچھے بیڈ ہوں کھلے کمرے ہوں ہر بچے کا الگ کمرہ ہو الگ ٹی وی ہو الگ وی سی آر ہو اس کا اپنی اپنی گاڑی ان کی اگر اس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے تو بڑا ناموراد بندہ ہے گھاٹے کس کرتے ہے بندہ وہ ہے جو یہاں بھی گزارا کرے وہ لاسن سا نصیبہ کا منت دنیا, دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھولے وہ آخر کا ماہ آخص اللہ کا اور آخرت کے لیے بھی بہترین تیاری یعنی <سؤال> ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ والے کھاتے کوئی نہیں ہے ٹھیک ٹھاک کھاتے ہیں پہنتے کوئی نہیں پہنتے بھی <سؤال> لیکن وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا جوڑ کے آخرت میں بھی کچھ بھیجتے رہتے تمہیں ملاقات کی امید ہوتی ہے وہ جو آدمی جسے دائیں ہاتھ میں ناما مال ملے گا اور لوگوں کے سامنے جا جا کے دکھائے گا جتنا ڈرائیونگ لائسنس آدمی کو ملتا ہے تو ہر کسی کو پہلے جو ملتا ہے کہ اس اسی طرح وہ پتا کہ ہاں کتاب یا میرا نامہ ہے مال پڑھو یہ دیکھو میرا ریزلٹ دیکھو حساب یا مجھے پتا تھا کہ میرا ایڈٹ ہونا ہے لہٰذا میں ساری رسیدیں سنبھال سنبھال کے رکھتا رہا ہوں بڑا چیک اینڈ بیلنس میں نے رکھا ہوا تھا رک میرا حساب ہونا ہے لہٰذا پاس ہوگی اللہ جی نے سارے لوگ آیا جن کی صحیح دنیا میں ضائع ہو گئی لیکن مسئلہ کیا ہوا جو سب سے بڑا کرائسس کہ کار وہاں کے دل سے احساس ہے جاتا رہا سنا وہ یہ سمجھتے رہے گا بڑی نیکیاں کرتے یعنی یہاں اگر آدمی پاکستان ڈال کرنے کے لیے روپیہ ڈالے فون میں اور فون میں لا دو اور ہیلو ہیلو کرتا رہے ادھر پیسے گر رہے تیس تیس فلس کر کے اور ادھر کوئی جواب نہیں آ رہا کوئی نمبر ملا ہوا ہے تو آدمی کو کتنا افسوس ہوتا ہے یار خائد دیکھو، کتنے پیسے ضائع کر دے ایک دل ضائع ہو کر ہمارا حال یہ ہم ٹائم کو ڈال دیں جو تو گر رہا ہے نا آپ نماز نہ پڑھے کہیں جا کے کوئی آدمی جا کے فلم دیکھتا ہے یا کہیں اور چلا جاتا ہے نماز نہیں اس نے پڑھی ٹائم گر رہا ہر بندے کا جس نے روزہ رکھا ہے اس کا بھی گر رہا ہے ہی بڑے سورج اس کا بھی غروب ہوگا جس نے نہیں رکھا اس کا بھی ہی بڑے غروب ہوگا تو پیسے دونوں نے ڈالے ہوئے ٹائم کیپیٹل دونوں کا خرچ ہو رہا ہے لیکن اس کا نمبر ملا ہوا ہے. اور اس کا نمبر ملا ہوا نہیں اس کا بل رکھا جو ہم پہلا سے دنیا پیسے گر رہے ہیں نمبر کوئی نہیں ملا ہوا اس کا نمبر ملا ہوا لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے. کیوں کہ آپ سے وہ بڑے اچھے ڈھیر لگا رہا ہے بڑا اچھا کر رہا سیٹل جی ہو گئی ہے جی ہے جی کیا آپ کا ٹارگیٹ کیا آدمی آتا ہے ٹارگٹ کیا ہے وہ جی میرا یہ بچے پڑھ جائیں بس کہیں بننے لگ جائیں اپنے اپنے کام لگ جائیں تو میں پھر چلا جاؤں گا گھر جب چودھری بن کے بیٹھوں گا برادری میں جتنے بھی جگڑے بگڑے ہوگا میرے گھر میں لگا کرے گا میں فیصلہ میرے چار پانچ بچے کام کرتے میں خان ہوں گا بہت بڑا ملک لیکن کوئی پتا نہیں یہ ٹارگیٹ نہیں یہ تیرا ٹارگیٹ ٹارگیٹ وہ بناؤ والے کلینڈ بھی ہوا ہوا ہے، ہر آدمی نے اپنا ایک ٹارگیٹ بنایا اس کی طرح منہ کر کے دوڑ رہا ہے کا خیرات, تم نیکی کو اپنا حدت بناؤ بچے کو پڑھاؤ آدھا سے آل نہ ڈاکٹر عبد القدیر خان بنا لے تم سے نماز پڑھنا بھی سیکھا صبح سے نماز میٹر ڈاؤن کرے تو اللہ کے نام سے کرے اسے قرآن بھی سب قاری بھی بنا دو یہ کوئی کاٹتا نہیں ہے انگریزی کو روکتا نہیں بلکہ جو بچہ انگریزی میں ڈر مائنڈیڈ ہے اسے قرآن پڑھا دو اس کے پاس دیکھنا انگریزی کے گھوڑے پڑھاتا یہ تو ذہن کو کھول لیتا یہ تو نور ہے تو یہ کوئی دینی تعلیم اس طرف سے روکتی نہیں اچھا دینی ہو اچھا قاری ہو ڈاکٹر ہے حافظ بھی ہمارے ڈاکٹر احسان صاحب ڈاکٹر بھی ہوا ہے اٹھارہ لاکھ جن سب اور حافظ قرآن بھی ہے میرے سامنے بچی بھی حافظ ہو گئی ہے بچہ بھی ہندوت کر رہے اس سے چھوٹے نہیں بھی شروع یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا شروع کر اگر ادھر سے تم فیل ہونا شروع ہو جائے وہ بھی جی کرو لیکن وہ مسلمان بھی ہو اچھا مسلمان بھی ہو اچھا ڈاکٹر بھی ہو اچھا سائنسدان بھی ہو اچھا مسلمان بھی ہو تو ٹارگٹ یہ بناؤ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کجور دس یا بارہ سال کے بعد جا کے دیتی تھی پلاپنا دیتی آج کل آپ نے دیکھ لیا کہ چھوٹی سی بعض آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے گملے میں لگی اس کے ساتھ دو چار کھجورے لگی ہوئی ہوں اب انہوں نے چھوٹی چھوٹی بھی آپ دیکھتے پاکستان میں کھجور ہوتی ہے آدسمان جن کو کہتے ہیں یار دی میں تو لگے تھے سان نہیں دیں گے لگے پھل دور یعنی پہلے بھوک لگی ہوئی پتھر کو مارے گا اسمان تو پاکستان میں تو ہے لیکن یہاں دیکھیں اپنے لوگ ٹھہلے لے کے کھڑے ہوتے ہیں چم رہے ہوتے اسی طرح بچہ ڈاکٹر بنے گا تو کمائی کرے گا نوکری ملے گی تو آپ کی پاکٹ میں وہ آئے گا نا آپ کو ملے گی واپس اس کی جو خرچہ کیا ہوا لیکن اگر آپ نے بچے کو چار سورتیں یاد کرا دی رات کو وہ بچہ سوتا ہے چاہے وہ جی ٹو میں پڑھتا ہے یا گریڈ ون میں پڑھتا ہے وہ چار سورتیں پڑتا ہے تو آپ کی کمائی شروع ہوگی پھل دینے شروع کر دیا دنیا دیر سے پھل دیتی ہے دین اور پھل دی ہمارے سامنے اسکول میں خاتون ایمبی اے کی ڈگری بھی لیے بیٹھی ہیں مگر قرآن لفظ ہے وہ بائی کو گرم لے رہی وہ ایمبی اے والی ڈگری پڑھی ہوئی ہے شوق نے ایمبی اے کیا وہ آپ کے پودے نے پھل دینا شروع کر دیا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ جا رہا تو جنہوں نے دنیا کو اپنا متمحن نظر بنایا پتا نہیں دنیا پوری ہوگی یا نہیں ہوگی بچہ پڑ گیا ہے سارے چار ہزار دن یہاں سے بیچتے رہے ہیں بچہ لے لیا ہے یہاں تیاری ہو رہی ہے بچے نے ہفتے بعد واپس آنا ایکسیڈینٹ ہوا بچہ مر گیا اب آپ بتائے اگر دنیا کے لیے کیا تھا تو ہو ہوگی کہ نہیں ہو ہوگی آپ وہ جو سوچا تھا کہ یہاں آئے گا چار ہزار دن پانچ ہزار دن تنخواہ دن گا پھر اسے فلیٹ ملے گا ہم بھی اسی فلیٹ میں رہیں گے کرائے سے جانچ پتہ نہیں کیا, کیا سوچا ہوا تم نے وہ ہبار ہو گئے سارے نکشت نہیں ہوئے اگر دن میں یہ بھی نیت تھی یہ میرا بچہ پڑھ کے انجینئر بن جائے گا پھر اللہ کے دین کا کام کرے گا انجینئروں کے اندر کرے گا جب یہ انہی کی ٹرم کے اندر بات کرے گا اور اللہ رسول کی بات ان کے سامنے رکھے گا اگر یہ نیت تھی تو کچھ گایا نہیں گیا وہ تیرے سارے چار ہزار کسی کام لگ گئے ان ساتھ ان کا بچہ پڑھ گیا پھر ایئر فورس میں بھرتی ہو گیا پھر آخری ایئر میں اس کو فزیکل ٹریننگ دی جا رہی تھی اور وہ اس کو دیوار کو پار کرتے اس ریڑھ کی, ریڑ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور کچھ اچھا ہاسپٹل میں رہنے کے بعد پھر وہ بچہ مر گیا اب بتائیے اگر دنیا مقصود تھی تو ضائع ہو گئی کہ نہیں ہوگی دیکھا اگر دین کی بھی نیت تھی اس میں بچے کو پڑھائے میں نے بچے کو پوچھا کیا بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے پائلٹ بننا ہے کیا بننا, بننا ہے بتاؤ لیکن ہبت بھی کروا رہا ہوں چار سپارے پانچ میں تو لگ گیا الحمد اب بچہ دونوں چیزیں سمجھیں میں یہ نہیں چاہتا کہ صرف روٹی کے لیے وہ بیٹھ دے مسجد میں اور روٹیاں توڑنی شروع کر دے اور لوگوں سے دیکھیں کہ جب تمہارا گُلام معاف نہیں ہوگا جب تک میرے پاس آگے کنفیس نہیں کرو گے اور اتنے پیسے جمع نہیں کراؤ گے اور بکرا کالا بکرا جو نہیں دو گے جب تک میں یہ نہیں کہتا میں چاہتا ہوں روٹی اپنی کمائے اس لیے کہ اس کی اجرت ٹھیک نہیں ہے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ لہد دو سو اس وقت لیتے تھے وہ تنخواہ اور بلا بز بلا کے روتے تھے کیرلا میرے پاس کوئی اور ہنر نہیں بڑی غلطی ہوگی میرے ماں باپ مجھے کوئی ہنر سے کہا دیتے میں روٹی اسے کماتا یہ تیرے دین کا کام مفت کرتا اس لیے کہ تیرا حکم ہے کہ مفت دیا مفت ٹھیک ہے کام کرے بڑا افسر ہو آ کے اپنی گاڑی سے اترے آ کے جماعت کرائے جمعہ پڑھائے عزت ہوتی ہے نہ کہ ٹوپی گمانا شروع کر دے مسجد کے اندر پھر وہ اپنی تنخواہ کے لیے یہ اس کی میرے ہوئی دین کی بھی انسلٹ ہو اب کوئی بچہ جن کے آگے ٹوپی پھرتی ہے دل میں کبھی سوچا کہ میں مولوی بنوں گا کبھی یہ تو منتے ہزار دل میں یہ بھی, ہے کہ انشاءاللہ تعلیم بھی دلائیں گے لیکن حفظ کالے ساتھ رکھا ہوگا. اور بچے نے کہ میری یہ جو ایک مجبوری ہے وہ ختم ہو جائے گی میں لوگوں سے ریکویسٹ نہیں کروں گا کہ آپ میرے سامنے بنے گھر میں میرا سامنے کھڑا ہو جائے گا اس دن مجھے فخر ہوگا تمہارے تو یہ مومن کا جو مطمئن نظر ہوتا ہے وہ لا تنسا نصیبہ کا مہینہ دنیا دنیا میں بھی اپنا حصہ نہیں بھولتا لیکن یہ کہ اس کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ آخرت ہوتی ہے جیسے ہمارا ٹارگیٹ یہاں آتا تو پاکستان ہوتا ہے فوراً پیسے چار جمع کر کے کوشش کرتے ہیں کہ مہینے کے اگر کچھ کمی بھی ہے تو ساتھی سے پچاس روپے لے کے گزارا کر دوں گا پاکستان بیس راؤنڈ فگر ہو جائے بیس ہزار تیس ہزار چلا جائے دس بیس جو کم کیے سات والے سے لے لوں گا کیا ہم یہاں روٹی نہیں کھاتے روٹی یہاں بھی ہم کھاتے لیکن ٹارگیٹ کیا ہے پاکستان میں دکان مکان اسی طرح مومن روٹی یہاں بھی کھاتا ہے کپڑا بھی پہنتا ہے اچھا سے اچھا لیکن اس کا مقصد کیا ہوگا آپ ہر جگہ اس کی جستجو کسی غریب کی مدد کرتا ہے کسی بوڑھے کی مدد کرتا ہے کسی کو ساتھ پار کروا دیتا ہے رستے سے کانٹا اٹھا لیتا ہے پھر ایک انسانیت کی بھی جو فکر کرتا ہے وہ آپ سے جو فکر مجھے لگی ہے ان کو بھی وا خرد الحمدللہ رب العالمین باقی انشاءاللہ پھر موقع ملا